وَالَّذِينَ نَجَوْا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اور وہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مہاجرین و انصار کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینا نہ پیدا کر اے ہمارے رب تو بے شک بڑی شفقت والا بے حد رحم کرنے والا ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مدینہ ہجت کر کے اس وقت آئے جب اسلام قوی ہو چکا تھا یعنی ان مہاجرین اولین کے بعد آئے جنہیں ان کے گھروں سے اسلام کی وجہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا بعض حضرات نے ان سے مراد وہ تمام مومنین لیے ہیں جو مہاجرین مکہ اور انصارِ مدینہ کے بعد قیامت تک دنیا میں آئیں گے اس دوسری رائے کی مصداق صورت التوبہ کی آیت سو ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے و من المہاجرین ول انصاری وََین طبم بےحصن رضی اللہ عنہم رضو ان اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے مہاجرین اولین اور انصار مدینہ کے بعد آنے والے مومنوں کا وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے تمام گزشتہ مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صفت ایمان میں مشارکت کی وجہ سے مومنین ایک دوسرے کے کام آتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اسی لیے تو دعا کے دوسرے حصے میں دل میں کھوٹ کی نفی کی گئی ہے جس کی ضد آپس میں محبت ہے صحابہ اکرام کے ذکر کے بعد دعا میں اللہ سبقونا بالایمان ایمان کا قول اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت میں مذکور مومنوں سے مراد وہ اہل سنت و جماعت ہیں جن کا ایمان و عقیدہ صحابہ اکرام جیسا ہوتا ہے اور جو صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو لوگ صحابہ اکرام سے نفرت کریں گے ان کے خلاف دل میں بغض و وقینہ رکھیں گے ان سے اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا اور وہ دنیا و آخرت کی سعادت سے محروم کر دیے جائیں گے چاہے وہ رافضی شیعہ ہوں یا دوسرے ملحدین جو صحابہ اکرام کی دل سے قدر نہیں کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے کہا ہے کہ جو رافضی صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہے اس کے لیے مالفہ میں کوئی حصہ نہیں ہے اس لیے کہ اس آیت میں مذکور مومنین کی کوئی صفت ان میں نہیں پائی جاتی ہے امت اسلامیہ کے یہی تینوں قسموں کے مومنین ہیں جو مال فی کے حقدار ہیں اور جنہیں مال دینا در حقیقت اسلام کو نفع پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے آمین یا رب العالمین